پھر آئیے پانچواں گروپ ہے سورہ سبا سے احقاف تک یہ تیرہ سورتیں مکی ہیں اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت الحجرات تک تین سورتیں مدنی ہیں یہ کل سولہ صورتیں چھٹے گروپ میں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک سات سورتیں یہ مکی ہیں اور سورہ حدیث سے سورہ طلاق تک دس سورتیں مدنی ہیں یہ سترہ سورتیں ہیں آخری جو ہے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 اور مدنی صورتیں چار چھ پارے سے زائد پر پھیلی جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتمل ہے آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدنی آتے یہ ایک دوسرے کے بالکل ویسی پروکل ہیں کانوٹس لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے یعنی چھکا یہ بڑے متوازن ہیں دو صورتیں مکی دو مدنی اور ادھر سات صورتیں مکی اور دس مدنی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 تو ان میں سے پہلے دو گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے درمیانی دو گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری دو گروپوں میں انزار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری صورت میں آپ کو معلوم ہے سورہ کاپ سے شروع ہو کر تو پھر یہ انزار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے مدنی قرآن جو ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے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 انسان کی فزیولوجی نہیں انسان کی اینتروپالوجی نہیں کچھ نہیں انسان کی ہدایت یہ ہدایت کا نفس بنیادی ہے قرآن مجید کے لیے چنانچہ دیکھیے ذرا نوٹ کر دیجیے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں حدل للمتقین پھر اس کے وسط میں حدل للناس سورہ یونس میں فرمایا ہدم ورحمت رحمت الکمان میں فرمایا ہدم و رحمۃ الموہ سے نیم سورت البکر فرمایا ہُدم و بشرال میں موز للمتقین پھر تین مرتبہ الہدا رسول الہدا ہدن ہے الہدا معرفہ ہوں یعنی ہدایت کاملا ہدایت تاما ہدایت ابلی اسی طرح سورت النجم میں فرمایا رب الدا سورت الجن میں لما سمے نل ہودا آمنہ بھی سورہ اسرائیل میں ببامنس آئی مین جاہل سورہ بل اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے سورہ کہ آئے تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت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 جو حضرت آدم میں ونیت کر دیے گئے تھے بالکل شروع تھی سورہ بقرہ کا چوتھا رکو جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وہ اللہ آدم کل اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا لی اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چار سنبھالو تو فرمایا ضرور وہ علم ہدایت ہے یہ دو چیزیں بھی کل علیحدہ ہیں علم اسماد در حقیقت یوں سمجھئے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درف ہوتا ہے وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے زمین میں روئی گی بھی ہے وہ گٹھلی پھٹے گی وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے وہ پتے اوپر بڑھیں گے درخت بنے گا وہ پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی میں موجود تھا صرف اسے پورا درخت بننے میں دو سال تین سال چار سال لگیں گے لیکن درخت موجود تھا پوٹینشیلی بل پورا درخت آم کی گٹلی میں موجود تھا ایکچولی بل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا وی نہیں یہ معاملہ ہے کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آزم علیہ السلام کے وجود میں بدیت کر دیا گیا پوٹینشلی اب اس کی ایکسفولشن ہو رہی ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے برگ و بار لا رہا ہے اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے ارض کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے اب یہ خدرو پودا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کہاں تک پہنچے گا علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا تو عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے یہ ہے انسانی علم اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم میں وہی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ضروری تھی جو کہ وہی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا پیما یاتی مننی کو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 فہا ہدم و نور ہم نے تو رات بازی کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اسی رقو میں ساتواں رقو ہے وہ سورہ معدا کا انجیل کے بارے میں فی ہے ہدم و نور اس میں بھی ہدم بھی تھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بندرجہ ترقی کر رہا ہے یہاں تک کہ کامل ہوا ہے قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے اب یہ ہدن نہیں الہدا بھی ہدایت نامہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملبوز رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے آپ چاہے پی ایچ ڈی استاذ رکھ دیں کسی بچے کے لیے بچہ ابھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے وہ پی ایچ ڈی کا استاد کیا کچھ پلا دے گا اس کو کیا پڑھا دے گا اس کو اس کی اپنی استداد ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے پوری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 قرآن مجید اگرچہ کتابیں ہدایت ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں کیونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے ان نفی خلق سماوات اول لرض وختلاف اللہ نہار اول فل قلت کی تجریفی باہر بیماری وما من به الارض بعد موتها و ماں اللہ بل ارد موتہ وہ بس صفیہ منکل دام وہ تصریف صحابل مسفر بین سمائے ون ارد لایات قومی یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی اللہ کی قدرت اللہ کی عظمت اللہ کے علم قابل اللہ کی حکمت مالگاہ سب نشانیاں تو یہ جو فزیکل فینومنا ہیں ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے بعض حقائق وہ ہے کہ جن کا تعلق ایسٹرانومی سے کلفی فلکی یس محن یہ تمام اجرا میں سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں والا ہر شہر حرکت میں ہے انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے پھر ایک دور آیا کہا نہیں نہیں سورج ساکن ہے زمین حرکت کرتی ہے اس کے پھر چکر لگاتی ہے اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شئے حرکت میں ہر شے سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر یہ پورا سولر سسٹم اس کا کلبا ہے اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے تو معلوم ہوا کل انفی فلکی اس اب یہ کل کا نفس جس طرح منق ہو کر جس طرح مبرہ ہو کر